مولانا محمد و رسول اما بعد فاؤز بلاہ من شیفان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال حبيبنا ونبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون المسلم واحد اذا ادشتقہ بابو اشتکا کل اوکم قان علیہ السلاۃ و تسلیم میرا عزیز بھائیوں اور دوستوں اسلام کے ابتدائی زمانے کے اوپر نظر ڈالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت جب شروع کی اس دعوت کے مقابل اس دعوت کے مزاحم اس کے سامنے جو چیزیں کھڑی ہوئیں جس کی وجہ سے اس وقت کے مکہ کے معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنے میں تعمل بھی پیش آیا اس میں ایک بڑی وجہ آپ کی دعوت کی وہ ہماگیریت اور افاقیت تھی جس کے ہوتے ہوئے ان تمام شناختوں سے دستبردار ہونا پڑ رہا تھا جس سے دستبردار ہونے کے لیے اس وقت کا معاشرہ تیار نہیں تھا لوگ خانوں میں بٹے بے تھے رنگ و نسل زبان اور قبیلے کی بنیاد پر اپنا تعارف کراتے تھے اور اچھائی اور برائی کے پیمانے اور معیارات بھی اسی بنیاد پر قائم کیے ہوئے تھے کچھ لوگ معاشرے میں کسی اونچے قبیلے اور ذات سے ہونے کی وجہ سے پیدائشی طور پر عزت اور تقریم کے مستحق سمجھے جاتے تھے اور کچھ لوگ کسی خاص نسل یا ذات یا زبان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے پیدائشی طور پر اہانت اور تذلیل اور توہین کے مستحق سمجھے جاتے تھے اسلام کا پیغام آیا تو جو لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے تھے اس حد تک تو ان کا تعارف برقرار تھا جس حد تک قرآن نے کہا کہ شعب یعنی قومی اور قبائل اللہ جل شاہ نے تمہیں بنایا ہے اس میں بانٹا ہے لتا تاکہ تمہارا تعارف ہوتا. یہ نہیں فرمایا کہ لطفاخ تاکہ تم اس کے اوپر فخر کرو نہ یہ فرمایا کہ اس کی بنیاد کے اوپر تم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھو یا اس کی بنیاد کے اوپر تمہارے درمیان کوئی ایسی تقسیم کی جائے جس کی بنیاد پر کچھ لوگ پیدائشی طور پر عزت و تقریم کے مستحق سمجھے جائیں اور کچھ لوگ پیدائشی طور پر اہانت اور تزلیل کے مستحق سمجھے جائیں اسلام نے چونکہ ان جاہلی تصورات کے اوپر ایک ذرب کاری لگائی تھی اس لیے اس دور کے لوگ جن کا یہ مائنڈ سیٹ بڑا پختہ اور پکا بنا ہوا تھا ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہوا کہ ہم لوگ جو ایک خاص اونچائی کے مقام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی قوموں اور اپنے قبائل کی بنیاد کے اوپر فخر کرتے ہیں اور اس بنیاد کے اوپر عزت و تقریم کے مستحق سمجھے جاتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد تو ہمیں عام لوگوں کی سطح کے اوپر آنا پڑے گا وہاں تو حبشے سے آئے ہوئے بلال روم سے آئے ہوئے صہیب فارس سے آئے ہوئے سلمان یا ایک عرب قریشی سردار ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی تفاوت اور فرق نہیں ہے عرب سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا بھی کہ آپ کی مجلس میں ہمیں آتے ہوئے تامل یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمیں ان لوگوں کے ساتھ برابری کی سطح پر بیٹھنا پڑتا ہے جن کے ساتھ ہم بازاروں اور دوسری جگہوں کے اندر برابری کی بنیاد پر نہیں بیٹھتے نہ ہم ان کو اپنے برابر سمجھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شاہر نے فرمایا کہ اب تو پیمانہ یہ ہوگا آسمانی اور آفاقی اصول یہ ہوگا کہ ان اکرمکم کو عند اللہ اتقاکم کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت و تکریم کا مستحق وہ ہوگا اللہ کے نزدیک اتقاکم جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوے والا ہوگا سعیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد میرا دل چاہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کروں کہ خانہ کعبہ کی چابی ہمیں دے دی جائے خاندان بنو ہاشم کو دے دی جائے اور ایک موقع پہ یہ فرمایا کہ مسجد نبوی کی معذینی جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے کا منصب تھا میرا دل چاہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں کہ اگر اس منصب پر اپنے نواسوں میں سے کسی کے لیے فرما دیں کہ جب یہ بڑے ہوں تو یہ مؤذن ہو یہاں کے لیکن عمومی ماحول ایسا تھا اور عمومی فضا ایسی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے بنائی تھی کہ وہ اپنی خواہش کا اظہار نہیں فرما سکے اور مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے بعد وہ چابیاں جس خاندان کے پاس تھیں عثمان ابن طلحہ سے ہی لی گئی تھیں عثمان ابن طلحہ ہی کو واپس لوٹا دی اور مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کی معذلی کا شرف سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا جب تک وہ مدینہ منورہ میں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد وہ خود وہاں سے چلے گئے مدینہ منورہ سے اس وقت شام کے علاقوں کے اندر جہاد ہو رہا تھا وہ وہاں جا کر اس میں شامل ہو گئے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے یعنی آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میرے لیے یہ مشکل ہو گئی کہ میں اسی حجرے کے اوپر حجرہ عائشہ پر چڑھ کر جہاں میں اذان دیا کرتا تھا کہ میں اذان دوں اور میں ہمیشہ جب اذان دیتا تھا پھر ٹک ٹکٹکی باندھ کر اس پردے کو دیکھا کرتا تھا گھر کے جو پردہ ہلتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اذان کے بعد حجرے سے مسجد میں تشریف لا کے نماز پڑھاتے تھے تو سیدنا بلال کے لیے یہ منظر دیکھنا مشکل ہو گیا کہ میں اذان دوں گا لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے سے تشریف نہیں لائیں گے اس وجہ سے وہ مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے تھے اور شام چلے گئے پوری آپ سیرت کی کتابیں دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ابتدائی محنت کو دیکھیں تو آپ جہاں دین پہنچایا جہاں لوگوں کو مسلمان کیا اللہ کا پیغام دیا توحید سکھائی اور سمجھائی لا الہ الا اللہ پڑھوایا وہاں ساتھ ساتھ ہر نئے اسلام کے حلقے میں داخل ہونے والے فرد کو امت امتی ہونے کا ایک تصور عطا فرمایا اور ایک امت پنے کا ایک جذبہ اور اس کا ایک دائیا لوگوں کے اندر پیدا کیا یہ جذبہ سارے جذبات کے اوپر غالب آگیا پہلے زمانے میں جن باتوں کی بنیاد کے اوپر لوگ فخر کیا کرتے تھے یا اپنے آپ کو بہتر سمجھا کرتے تھے یا کسی بھی قسم کی کسی امتیازی حیثیت کسی امتیازی وصف کے خواہش مند ہوتے تھے اسلام کے آنے کے بعد یہ تمام جذبات ختم کر دیے گئے اور اس کو جاہلیت کی میراث قرار دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عجیب الفاظ کے اندر یہ رشاد فرمایا کہ اللہ کل شعی امن تحت تخت قدم کہ سنو اللہ کہتے ہیں جب کسی کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ سنو لوگوں اس سب کے مجمع کو جس جو صحابہ کرام پر مشتمل تھا فتح حجت الوداع کے موقع پر حجت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ سنو ہر وہ چیز جو جاہلیت کے زمانے سے تعلق رکھتی تھی جس کا تعلق جس, جس کا تصور جاہلیت سے آیا تھا تحت قدمی یا مودور آج میں نے اپنے پاؤں تلے روک دیے ساری کہ آج کے بعد جاہلیت کے نعرے دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے آج کے بعد اس بنیادوں کے اوپر تفاخر اور اس بنیاد کے اوپر فخر اور اس بنیاد پر کسی امتیازی شان کا مطالبہ نہیں ہوگا جو جاہگیر کے زمانے کے اندر لوگ کیا کرتے تھے اور اس کو کر کے دکھایا اس کو برت کے دکھایا اور اس پوری ایک ایسی عظیم الشان جماعت تیار کی جس جماعت نے اس پیغام کو پورے عالم کے اندر پہنچایا آج بھی پوری دنیا کے مسلمان اگر کسی وحدت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں اگر ان کے درمیان کوئی قدر مشترک موجود ہے اگر ان کا باہم کوئی آپس رشتہ موجود ہے تو وہی وہ رشتہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان قائم فرما کر گئے اور یہ رشتہ دنیا کی تمام تقسیمات سے بالاتر ہے یہ ہر قسم کی حدود و سغور سے بالاتر یہ ہر قسم کے دیگر رشتوں اور ناتوں اور قومیتوں اور زبانوں سے بالا یہ باقی تعارف کی چیزیں آتی ہیں لیکن یہ اس کے نیچے آتی ہیں اس ان کا خانہ اس کے بعد آتا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑی عبرتناک نظریاتی شکست ہوگی کہ مسلمان اس امت پنے کے اس تصور سے دستبردار ہو جائے آج پوری دنیا کا یہ مطالبہ ہے اور اس رشتے کو کوئی کوئی رشتہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کیا باقی ساری چیزوں سے بالاتر ہو کر بھی دنیا کے ایک کونے میں رہنے والے مسلمان کا دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والے مسلمان سے کوئی تعلق اور کو رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اسی انہی جذبات کے اوپر جب ہمارے ضرب لگی تقسیم ہوئے ہر قسم کے نعرے مسلمانوں کے درمیان آئے اور آج بھی ہیں آج بھی اسلام سے وابستگی کے باوجود کیا ہمارے اندر قومیت کی بنیاد پر جماعتیں اور تنظیمیں اور تحریکیں نہیں اٹھی جس میں دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم دوسری قوم سے بالا تر جس کی جس میں بنیادی تربیت اپنے کارکنوں کو یہ کی جاتی ہے یا کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ کسی خاص نسل سے تعلق کی وجہ سے کسی خاص زبان کے بولنے کی وجہ سے یا کسی مخصوص خطے سے تمہارے تعلق کی وجہ سے تم دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو تم الگ جب بھی مسلمانوں میں تقسیم ہوئی جب بھی مسلمانوں میں افتراق ہوا جب بھی مسلمانوں میں انتشار آیا وہ اسی انہیں جذبات کو بیدار کر کے آیا آپ تاریخ پڑھے سلطنت عثمانیہ کے جب حصے بکھرے ہوئے تو سب سے بڑی حجاز کے اندر اور خلیج عرب کے ملکوں میں جو سب سے بڑی بات اٹھائی گئی وہ عربیت کی قومیت تھی عربوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا گیا یہ جذبات ابھارے گئے کہ تم عرب ہو اور تم پر حکومت کرنے والے ترک ہیں عجم اور اجمیوں کو عربوں کے اوپر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے عربوں کو چونکہ وہ اسلام سے پہلے اسلام میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے اور قرآن بھی عربی ہے اسلام کی زبان عربی ہے اس لیے عرب بہر صورت فائد ہے مصر کی عرب قوم پرست تحریکوں نے جب وہ اٹھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جب قومیں وطنیت کی بنیاد پر یا قومیت کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر جب فخر کرنا شروع کرتی ہیں تو وہ یہاں تک جاتی ہیں کہ مصر کہ مصر کے مسلمان عرب قوم پرستوں نے یہ نعرہ لگایا کہ نخن ابناء الفراعنہ ہم فرونوں کی اولاد ہیں یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم ترین تہذیب کے بارے سے اس زمانے کے ایک بڑے مشہور بلکہ اس کے بعد بھی اس برے صغیر کے معروف عالم دین تھے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مصر کے اندر بیانات کیے اور وہ بیانات بعد میں اکٹھے بھی ہوئے مختلف عرب ملکوں میں ان کے بیانات ہیں ان کا عنوان ہے اسماعی منی صریحتا یا مصر اے مصر میری بات سنو ان کا عنوان اس میں انہوں نے کہا کہ اے عربو اگر تمہارے پاس مایا فخر کوئی ذات ہے تو وہ سوائے محمد عربی کی کوئی اور نہیں ہے تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے فرعونوں سے اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں اس بنیاد پر کہ ان کا اس فروروں کا تعلق اس زمین سے تھا جس زمین سے تمہارا تعلق تا. اس سے آپ اند... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومیت کے نعروں پر فرمایا کہ یہ بدبودار نعرے ہیں ایک دفعہ ہوتی تھی یہ جذبات تو موجود تھے کبھی کبھار کسی کے ہلا دینے سے بھڑک جایا کرتے تھے مدینہ منورہ کے اندر ایک لڑائی کے اندر یا ایک باہم تلخ کلامی میں کسی نے آواز نوازدی او انصار انصار اکٹھا ہوئے مہاجر ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہوا تو مہاجری نے مہاجر نے نعرہ لگایا کہ او مہاجروں مہاجر اس کی طرف آئے انصاری نے نعرہ لگایا کہ او انصار انصاری اس کی طرف آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ نے کہا چھوڑو ان نعروں کو یہ بدبودار نارے ہیں اس بنیاد پر آوازیں مت دو کسی کو کہ انسار کے لیے انسار اٹھے اور مہاجر کے لیے مہاجر اٹھے انت اسلامیہ جب ہم کہتے ہیں امت مسلمہ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ دنیا کے ایک کونے سے لے کے دنیا کے دوسرے کونے تک شرق سے لے کے غرب تک شمال سے لے کے جنوب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو وحدت کی ایک لڑی میں پرو کر گئے اور جب تک مسلمان اس لڑی میں پروئے رہیں گے یہ ان کی اجتماعیت ان کا یہ اتفاق و اتحاد ان کی یہ وحدت آسمانوں سے نصرت الہی اترنے کا سبب بنے گی اور جب یہ تقسیم ہو جائیں گے اور جب یہ اس بات کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کو اپنا تعارف اور اپنا اپنی شناخت بنا لیں گے تو اللہ جل شاہ کی تائید سے یہ محروم ہو جائیں گے اللہ کی تائید دین کے ساتھ ہے اور اس کی حقیقت کے ساتھ ہے ناموں کے ساتھ اور اس کی صورت کے ساتھ نہیں ہے جس میں بھی حقیقی دین ہوگا اللہ جل شاہ اور حقیقی دینی تصورات جہاں عملی طور پر زندہ ہوں گے وہی معاشرے اللہ جلشانوں کی مدد اور اس کی تائید کے مستحق ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے ایسے نہیں کہ جس نے اپنے اوپر جو نام رکھ دیا اس بنیادی تو بنی اسرائیل کہا کرتے تھے یہ تو یہود کے نعرے تھے باوجود اس کے کہ یہود اپنے دین سے بھی آسمانی تعلیمات سے بھی اور پیغمبروں سے اس قدر دور ہو گئے تھے کہ پیغمبروں کی تعلیمات ماننا تو کجا سیدنا عیسیٰ علی نبینا والی علیہ و اسلام کی تو وہ جان کے در پہ آؤ اور آپ کو مارنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود کہا کرتے تھے کہ نح ابنا اللہ و احباؤ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد کی طرح اللہ کو عزیز ہیں ہم اللہ کو ایسے عزیز ہیں جیسے اللہ کسی انسان کو اس کی اولاد عزیز ہوتی ہے وہ احبا اور ہم اللہ تعالیٰ کے انتہائی محبوب ہیں یعنی نبیوں کو قتل کریں اور بے شمار نبی بنی اسرائیل کے اندر قتل ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی ایک دن میں کئی کئی نبیوں کا قتل ہوا جن چیزوں سے منع کیا گیا ان کے اوپر سب پر عمل کیا وہ ساری معصیتیں معاشیتیں گمراہیاں لیکن پھر بھی یہ دعویٰ ختم نہیں ہوا ان کا اور سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ کو عزیز ہیں اور یہی جذبہ ان کے اسلام لانے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ بنا وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہماری ایک مخصوص نسل جس میں انبیاء بے شمار آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہ سارے لوگ بنو اسحاق میں سے تھے اس لیے ان کے لیے اس کے ماننے میں تعمل ہوا کہ ہم کیسے یہ مان لیں کہ اب نبوت جو ہے وہ حضرت یعقوب کے کے کی نسل سے نکل کر یا ان کے حضرت اسحاق کی نسل سے نکل کر دوسرے ان کے بھائی کی نسل کے اندر جا چکی اس چیز کی وجہ سے ان کے لیے اس دین کو قبول کرنا مشکل ہو تو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بھی دیا ہے اور اجتماعیت اور وحدت کے لیے امت پنے کا تصور بھی دیا ہے آج جن آوازوں کو ہم سنتے ہیں اور نوجوان نسل جو اپنی تاریخ سے نواقف ہوتی ہے وہ شاید اسے تاثر بھی لیتی ہے کہ اس چیز کو ایک دخیانوسی تصور سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان امت پنے کی بات کرتے ہیں اور اس کی اس کی انکار میں یہ کہا جاتا ہے کہ عرب عربوں کی بات کرتے ہیں ترک ترکوں کی بات کرتے ہیں ہر ملک کے اندر اب جغرافیائی حد بندیوں کے بعد وہی ان کی نسبتیں قائم ہو گئی ہیں اس سے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے ایک امت ہونے کے اوپر کوئی زد اور چوٹ نہیں پڑتی ہے انتظامی طور پر اگر اسلامی ممالک تقسیم ہیں مختلف وجوہات کی بنیاد پر لیکن دیکھیں جب بھی ان کی تقسیم ہوگی جب بھی ہوگی خود ایک اسلامی ملک جب ٹوٹے گا تو وہ اسی وطنیت یا قومیت کی بنیاد پر ٹوٹے گا پاکستان کے دو ٹکڑے کیسے ہوئے کیا بنگال کے مسلمانوں کو بنگالی عصبیت کے اوپر نہیں ابھارا گیا آج بھی اس مملکت عزیز کے اندر جتنے نعرے لگائے جا رہے ہیں کیا وہ قومیت کی بنیاد پر نہیں ہیں؟ کیا وہ لسانیت کی بنیاد پر نہیں آج آپ نے سنا ہوگا یہ دو تین دن پہلے سنا ہوگا کہ اب پچیس ستمبر کو کردستان کے لیے ریفرینڈم ہو رہا ہے عراق سے کرد علاقوں کو الگ کیا جا رہا ہے کرد قومیت کی بنیاد پر ایک اور اسلامی ملک دو حصے ہونے جا رہا ہے اور پھر صرف عراق کے دو حصے نہیں ہوں گے بلکہ کرد جس طرح عراق کے اندر ہے اسے زیادہ ترکی میں شام میں ہے ایران میں ہے یہ چاروں اسلامی ممالک اس کے بعد دو ٹکڑے ہوں گے اس بنیاد کے اوپر کہ یہاں کردوں کے لیے ایک الگ ایک الگ ریاست قائم کی جائے اور کرد ہمیشہ سے مسلمان ہیں اٹھانوے فیصد کرد مسلمان ہیں اب یہ ایک نیا اسلامی پوری اس دیکھیں یہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ پوری اسلامی دنیا کے اندر جو دوسری جنگ عظیم کے بعد چھوٹے چھوٹے ملک بنائے گئے تھے اتنے چھوٹے ملک کے جو ہمارے اس ملک کے ایک ضلع کے برابر ہیں اور یہ تقسیم در تقسیم ان کو چھوٹے سے چھوٹا کرنے کے اب جو تین چار اسلامی ملک آج اپنا کوئی بڑی جغرافیائی حدود رکھتے ہیں اب ان کی تقسیم کے لیے بین الاقوامی طور پر پوری دنیا کو جس ری میپ کیا جا رہا ہو نئے نقشے بنائے جا رہے ہوں لگتا ایسا ہے کہ اس کا آغاز عراق سے شروع ہو گیا ہے اور عراق کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پر وہ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں افغانستان کو ان کی یہ دعوت ہے کہ ہم آج افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنے کو تیار ہیں اگر افغانستان تین حصوں میں تقسیم ہونے کے لیے تیار ہو جائے ہمارے ملک کو بھی اسی طریقے سے ڈیسٹبلائز کیا جا رہا ہے اس کا حل یہی ہوگا کہ ہمیں قومیتوں کے لسانیت کے صوبائیت کے مذہبی فرقہ واریت کے اس قسم کے نعروں سے اس قسم کی دعوتوں سے اس قسم کی جماعتوں اور تنظیموں سے عنل اعلان برعت کرنی چاہیے یہ قوم قتن اس بات کی مستحق نہیں اس بات کی متحمل نہیں کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی اسلامی ملک اور اسلامی وحدت جہاں میں اپنے ملک کے اندر درکار ہے وہاں پوری دنیا کے اندر در پوری دنیا کے اندر اسلامی امت کے تصور کو اجاگر کرنا چاہیے یہ ہو نہیں سکتا آج تو ہمیں صرف کہتے ہوئے مشکل ہوتی ہے بات میری تمہید طویل ہو گئی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت برما کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر جو ظلم توڑا جا کہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں آپ کے سامنے وہ دلخراش چیزیں تفصیلات آپ کے ساتھ آپ کو شاید علم ہو یا پتہ نہیں پتہ آپ کو کہ یہ جو اراکان جو صوبہ ہے برما کا یہ ایک مستقل اسلامی ریاست تھی یہ ہارون رشید کے زمانے میں مسلمان تاجر وہاں پر گئے وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے تیرہویں صدی عیسوی کے اندر کچھ ایران سے لوگ اور ترکی سے بہت سارے لوگ وہاں پر آئے سولہویں صدی کے اندر یہ جو مشہور مسلمان حکمران رہے غوری خاندان یہ تین لوگوں نے وہاں پر پناہ لی یہ مستقل اسلامی ریاست تھی آج بھی اس کے پرانے وہ سکے اور سرکاری دستاویزات موجود ہیں جس کے اوپر ان کی ہر سکے کے اوپر کل میں طیبہ لاء محمد الرسول اللہ لکھا ہوا کرتا لکھا ہوتا تھا سترہ سو چوراسی کے اندر سیونٹین ایٹی فور کے اندر یہ برما کی نے اس پر حملہ کیا اور اس کو اپنے اندر شامل کیا یہاں رہنے والے مسلمانوں کو روہنگیا کہا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جب انگریز اس خطے کے اندر آئے تو دیگر ملکوں کی طرح جہاں جیسے باقی ملک ان کے قبضے میں گئے برما پر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہندوستان پاکستان کے آزاد ہونے کے چھ مہینے کے بعد نائنٹین جنوری 1948 کے اندر برما کو آزادی ملی ہے اس وقت برمی مسلمانوں نے یہ کہا تھا چونکہ اس کا ایک حصہ بنگلہ دیش کے ساتھ ملتا ہے آسام سے خلیج بنگال اس وقت بنی مسلمانوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جب انگریز اس کو تقسیم کر رہے تھے اس ملک کو اس خطے کو جب یہاں بر صغیر کی تو انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ شامل کر کے مشرقی پاکستان میں شامل کیا جائے اراکان کی اس پوری ریاست کا یہ مطالبہ تھا مگر چونکہ انگریز اس خطے کے اندر کوئی بڑی اسلامی ریاست وجود میں نہیں لانا چاہتے تھے اس لیے بجائے ان مسلمانوں کو جو ایک اسلامی تاریخ رکھتے تھے ان کو بجائے اس سے کہ مشرقی پاکستان میں شامل کیا جاتا جن کے ساتھ ان کے بہت سارے رشتے اور قربی تعلق بھی تھا ان کو برما ہی میں رہنے دیا گیا اور یہ دنیا کی سب سے بڑی اقلیت ہے جو شہریت کے حقوق سے جس کو محروم کیا گیا ہے انیس سو بیاسی میں ان کے شناختی کارڈ جو اس ملک کے منسوخ کر کے ایک ان کو عارضی شہریت کا کاغذ دیا گیا جس کے مطابق نہ یہ بوٹ لیس ڈال سکتے ہیں نہ یہ جائیدادیں خرید سکتے ہیں نہ ان کو شہری حقوق خاصے ہیں پوری دنیا کے اندر اتنی بڑی تعداد میں شہریت کے حقوق سے محروم کوئی اقلیت نہیں پوری دنیا کے اندر اور اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں جو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس پہ کم سے کم ایک مسلمان ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اور اس کے بعد اگر اس سے بھی آپٹ کے دیکھیں تو ویسے کسی انسان کے اوپر اگر ایسا ظلم ہو رہا چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو تب بھی اس کے بارے میں جس کی جو جس کے بس کے اندر جو کچھ ہو جو جیسی آواز اٹھا سکتا ہو جو احتجاج کر سکتا ہو اور جو باثر لوگ ہوں وہ اپنی حکومتوں کو اپنے اداروں کو اس بات کے اوپر آمادہ کریں کہ کم سے کم اس کے اوپر جتنا جتنا ہمارا حجم ہے جتنا دنیا کے اندر ہماری کوئی حیثیت ہے جہاں تک ہماری بات سنی جا سکتی ہے جتنا دباؤ ہم ڈال سکتے ہیں تو ہمیں اس کے ان مظلوم مسلمانوں کی پشت کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے اور یقین کریں اگر یہ اسلامی رشتے کی بنیاد اس کے اندر نہ ہو تو انسان اتنا سخت ظالم بن جاتا ہے کہ آج میں بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد کا بیان سن رہا تھا باقاعدہ اس کے الفاظ جس میں اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ اگر کوئی ملک اپنے اپنے شہریوں کے ساتھ جو بھی سلوک کر رہا ہو تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ ان کے قریب ترین مسلمان جن کی سرحدیں بھی ان سے جڑی ہوئی ہیں جن کے لاکھوں لوگ ان کے ہاں آئے انہوں نے واپس سمندروں میں دھکیلے مچھلیوں کی خوراک بن گئے کتنے لوگوں کو انہوں نے آنے کی اس اس سارے مظالم کے باوجود زبان سے بھی یہ کہنے کو آمادہ نہیں ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے وہ بار بار انٹرویو لینے والا انگریز ہے کوئی غیر مسلم ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ کم سے کم اس کو کنڈیم تو کریں آپ یہ تو کہیں یہ غلط ہو رہا ہے آپ کے پڑوس میں تاکہ ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی ہم یہ کیوں کہیں کہ غلط ہو رہا ہے جس کا ملک ہے جن کا لوگ وہ وہ جانیں اور ان کی عوام جانے جو مرضی وہ ان کے ساتھ کریں یہ ایک مسلمان حکمران کی چاہے خاتون صحیح لیکن ایک بڑے اسلامی ملک کی حکمران ہے یہ اس کے جذبات ہیں ان مظلوم مسلمانوں کے لیے جب اسلامی حمیت اسلامی رشتہ انسان کے اندر سے نکلتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہ مسلمان نہیں رہتا وہ ایک عام انسان بھی نہیں رہتا یہ تو انسانی جذبات کے بھی خلاف ہے کہ کہیں ظلم ہو رہا ہو کسی غیر مسلم پر بھی ہو رہا ہو تو ویسے تو مسلمان کے آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ روکنے کوشش کریں اور اگر آپ ہاتھ نہیں روک سکتے تو زبان سے کہیں حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ اگر تم کسی منکر کو کسی برائی کو کسی اور ظلم سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے اگر اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو پھر وہ آخری درجہ بعض لوگوں کا ہے جن جو, جو اگر زبان بھی کھولیں تو ان کی جان جانے کا اندیشہ ہو اگر زبان بھی کھولیں تو ان کی جان جاتی ہو تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ وہ دل کے اندر اس کو برا سمجھے لیکن فرمایا تعالی کا اوک یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے اور جب انسان اس کو دل سے بھی برا نہ سمجھے اس کے بعد تو ایمان کا کوئی درجہ نہیں تو اللہ جل شاہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جو جس فورم کے اوپر جس جگہ کے اوپر اور اب اس اس وحادت کا اظہار پوری دنیا میں پیغام جاتا ہے آج جمعے کے بعد بہت سی جگہوں پر بہت ساری جماعتوں نے اعلانات کیے میں احتجاجی مظاہروں کے اس میں شرکت کرنی چاہیے جس کا جس کے ساتھ تعلق ہو اس نے کرنی چاہیے کہ ایک بین الاقوامی پیغام جاتا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں نے اس کے اوپر اپنے غم کا اظہار کیا ہے انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے وہ اس موقعے کے اوپر ظالموں کے ساتھ نہیں کھڑے خاموش ہو کر بلکہ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس موقع کے اس ظلم کو اس وحشت کو اس بربریت کو اس کو بند کیا جائے یہ ایک آخری درجہ ہے کم سے کم ہمیں اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے اپنی حکومت کو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے پوری دنیا کے مسلمان پاکستان کی جانب دیکھتے ہیں جب ایسے موقع آتے ہیں تو پاکستان کو اپنا قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے اس کو ہماری حکومتوں کو یہ چاہیے حکومت کو یہ چاہیے کہ اس موقع پر پورے بلند آہنگ میں ایک ایک کیس کو جیسے بین الاقوامی پر اٹھایا جانا چاہیے بین الاقوامی فورمس پر اٹھایا جانا چاہیے یہ کردار اس کو ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے